صلی اللہ تعالی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کی ناظری مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہا نہیں کیا دعوت کیا سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے انتہا کو دیکھنے اور سننے کی شادت حاصل کرتے ہیں انشاء اللہ آج کے سلسلے میں ہم چینیا ممباسا میں ہونے والا سنتوں بڑا بیان دیکھنے اور سننے کی سازت حاصل کریں گے ان شاء الحجن حبیب سم آنا جہاں میں خود آمت بار مدینے کا الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول الله والسلام علیک یا رسول الله یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد کے شہر ممباسا, ممباسا, بارد ممباسا, ممباسا بارد ہم یہاں جمع ہیں ہمارے اسلامی بھائی نے اپنے گھر پر محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں کو جمع کیا ہے تاکہ کچھ نیکی کی دعوت پیش کی جا سکے بیان میں جب بھی آپ شریک ہوں تو اسلامی آداب یہ ہیں کہ جو بیان کر رہا ہے اس کی طرف رخ ہونا چاہیے اور ٹیک لگا کر سننے کو ہمارے علماء منع کرتے ہیں یہ ہمارے ہی کلچر ہے اور یہ کلچر چل رہا ہے آپ کو پرابلم ہوگا ابھی میں بھی جانتا ہوں ایک پریکٹس ہے ٹیک لگا کر بیٹھ کر سننے کی لیکن اور بھی کئی ایسی ہماری پریکٹس ہیں جو کہ درست نہیں ہیں اور ہم اسے تبدیل کرتے ہیں انہیں میں ایک پریکٹس ہماری اللہ اور رسول کی باتوں کو ٹیک لگا کر اور ٹانگیں لمبی کر کے سننے کا ہے یا میں نے دیکھا ہے کافی قریب سے تو یہ درست نہیں ہے ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں اور کبلی کی طرف پاؤں کرتے ہیں آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا تو اب وہ اچھا نہیں لگتا آپ کو مگر ان کے نزدیک وہ غلط نہیں ہے مطلب وہ یہ سوچ کر ٹانگے لمبی نہیں کرتے کہ ہم لوگ کو بےحد بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا نا آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ٹانگے لمبی نہ کرے اس طرف آپ کی یہ بھی آپ کبھی کہنے میں کامیاب ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے تو اسی طرح اگر آپ کہیں بیان سننے کے لیے جمع ہو تو یاد رکھیے کہ یہ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھنا ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ درست نہیں ہے تو یہ بیان سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں تو اس کا ایک اپنا ایٹموسفیئر ہوتا ہے ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے ہمارے اسلامیہ نے کوشش یہی کی ہے کہ یہاں پر ہم ایک بزنس کمیونٹی کو جمع کریں آپ کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو کچھ چند مدنی پھول نیکی کی دعوت کی نیت سے میں آپ کی طرح بڑھاتا ہوں اگر توجہ کے ساتھ آپ نے اس بیان کو سنا اس میں موجود جو مدنی پھول ہیں اس کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو گئے تو امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان شاء صلو اللہ سلو دعوت اسلامی کا ایک اشاعتی ادارہ ہے جسے مقت المدینہ کہتے ہیں دعوت اسلامی خود پبلشر ہے اور وہ دعوت اسلامی مقتط المدینہ کے نام سے کتابیں پبلش کرتی ہے الحمدللہ اس کا پورا ایک سیٹ اپ ہے اور پاکستان کے دو اہم شہر کراچی اور لاہور مرکز اولیا باب المدینہ اور مرکز اولیا میں الحمد دعوت اسلامی کا اپنا آن پریس ہے ہمارے اپنی پرنٹنگ مشینیں ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ کئی اوقات 24 آور وہ مشینیں چلتی رہتی ہیں ہمارا کام رکتا نہیں ہے تو اسی مقت المدینہ نے کتاب چھاپی ہے جس کا نمع عیون الحکایات یہ عربی کتاب تھی تو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے المدینت العلمیہ. یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا جیسے مقتبۃ المدینہ میں نے بیان کیا تو ایک دعوت اسلامی شوال المدینت العلمیہ اس میں ہمارے علماء اسلامی بھائی ہیں جو درس نظامی کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ مختلف کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں آسان کرتے ہیں اور اس کو یوں سمجھے ریڈی ٹو ریڈ کرتے ہیں کم از کم اردو سمجھنے والا ان کتابوں کو پڑھ سکے تو کافی کوشش کرتے ہیں تو انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا اور الحکایات اور یہ تقریباً چار سو بارہ کتاب ہے فور ہنڈریڈ کی وہ کتاب ہے اس کے پیج نمبر سیونٹی فور پر ایک واقعہ نقل ہے کہ سیدنا سرمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک مالدار مگر کنجوس شخص تھا وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا ہر وقت کثرت دھن کی دھن یعنی دولت کمانے کی ہی اس کو سوچ لگی رہتی تھی اس کی مسلسل کوشش یہ رہتی کہ بس کسی طرح مال بڑھتا رہے میرا اور اس نا عقیبت اندیش یعنی جس کو آخرت کی فکر نہ ہو اسے نہ عقیبت اندیش کہیں گے ہری سے مال یعنی مال کا لالچی ہری سے مال و دولت کی زندگی کے شب و روز یعنی اس کی زندگی کے دن رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت اور نہایتی غفلت کے ساتھ بسر ہو رہے تھے ایک روز اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی نوکنگ ہوئی اس غافل دولت مند کے غلام نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا آنے کا مقصد پوچھا کیوں آیا اس فقیر جو دروازے پر ایک فقیر شخص سامنے تھا اس نے جواب دیا کہ اپنے مالک کو باہر بھیجو مجھے اس سے کام ہے گلاب نے جو اس کا نوکر تھا سرونٹ تھا اس نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے فقیر چلا گیا کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازے پر نوکنگ ہوئی دستک ہوئی گلا میں دروازہ کھولا تو وہی فقری نظر آیا اب کی بار اس نے کہا کہ جاؤ اور اپنے آقا کو کہو کہ میں ملک الموت ہوں یعنی موت کا فرشتہ ہوں اس مال کے نشے میں دودھ اور یاد خدا از اللہ سے غافل شخص کو جب یہ پتا چلا تو وہ تو تھٹرا گیا اور تو کپ کپی ہو گئی ملیکل موت میرے دروازے پر آئے ملک الموت جب دروازے پر آئیں گے تو روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو اس نے اپنے گلام کو کہا کہ بڑی منت سماجت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو تو وہ غلام ملک الموت علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے ہمارے آقا کو چھوڑ دیجئے اظہر ملک الموت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگیز نہیں ہو سکتا پھر اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا یہ سن کر وہ مالدار شخص اس کے اہل و عیال چیخ اٹھے اور رونا دھونا مچا دیا گھر کے اندر تو وہاں مچ گیا کہ گیا یہ تو اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا کہ سونے چاندی اور خزانوں کے جو سند تھے وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دو سارے اب وہ سارے اس کے سامنے ڈھیر کر دیے گئے اب جب اس مالدار کے سامنے یہ خزانے کے انبار جب لگا دیا گیا تو اس نے اس خزانے سے اپنے اس پورے مال و دولت سے سونے چاندی دولت جوائرا جو بھی مدرس کے پاس تھے ان سارے خزانوں کے امبار وہ, وہ مالدار شخص کہنے لگا جو اس کے سامنے سب رکھ دیے گئے اے زلیل و بدترین مال و دولت تجھ پر لانت میں تیری محبت کی وجہ سے برباد ہوا ہائے ہائے میں تیرے ہی سبب سے اللہ تعالی کی عبادت اور تیاری آخرت سے غافل رہا خزانے کے انبار سے آواز آئی وہ جو مال و دولت ہے اس کے پاس تھا نا جس کو سیف نے پاس منگوا لیا تھا اس میں سے آواز آئی کیا آواز آئی اے مال و دولت کے پرستار مال و دولت کے پیچھے پڑنے والے اور غفلت غفلشیار مجھے ملامت کیوں کرتا ہے مجھے کیوں بول رہا ہے کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں زلیل و خوار تھا یعنی تیری کیا عزت تھی تیری کیا وقت تھی تیرا کیا مقام تھا تجھے لوگ کیا جانتے تھے پھر میری وجہ سے تجھے ابرو اور عزت ملی یعنی جب میں تیرے پاس آیا اور تجھے غریب سمیر بنا تھا تجھے چار آدمی میں عزت ملی نا تجھے چار آدمی میں تیری بات ہوئی چار آدمی تجھے عزت دینے لگے تجھے کو رسپیکٹ پوزیشن دینے لگے اس کی وجہ کیا ہے میں ہوں جب میں مال آیا تیرے پاس تبھی تجھے عزت ملی ہے تو, تو پہلے فقیر تھا تیری عزت کیا تھی زلی خوار تھا تجھے کو لف پی ڈی کراتا تھا میری وجہ سے تجھے عزت ملی اور تجھے شاہی دربار تک رسائی ملی بڑی بڑی اپروچیز تیری بڑی ارباب اقتدار حکومت فلاں فلاں فلاں فلاں لوگ تجھے پہچانے لگے کیوں کہ تیرے پاس نہیں آیا تھا تجھے میں نے مالدار بنایا تو یہ سب کچھ تو میری وجہ سے ہوا ہے میری بدولت تیرا نکاح مالدار خاندان میں ہوا تجھے لڑکی کون دیتا جب مالدار بنا تو تجھے مالدار خاندان کی لڑکی ملی یقیناً یہ تیری ہی بدبختی ہے کہ تُو مجھے شیطانی کاموں میں اڑاتا رہا اگر تو رائے خدا میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی بتا اور مال کا مال مال و دولت کا سوال سنو مال کے امبار کا خزانے کے امبار کا یہ سوال ہے خزانے کا امبار مال و دولت کا یہ امبار یہ مالدار سے سوال کر رہا ہے اور سوال یہ کر رہا ہے بتا کیا برے کاموں میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں خرچ نہ کرنے کا مشورہ تو یہ میں نے دیا تھا نہیں ہرگز نہیں تجھے پیش آنے والی تمام تب تباہی کا ذمہ دار تو خود ہی ہے اس کے بعد سیدم ملک الموت علیہ السلام نے اس کنجوس مالدار کی روح قبض کر لی میرے نیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ ایک ایسے کنجوس اور مالدار کا ایک آپ نے انجام سنا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت تو عطا کیا مگر اس نے اس مال و دولت سے اللہ تعالی کی راہ میں کوئی کام نہ کیا نیکی کا کوئی کام نہ کیا بھلائی کا کوئی کام نہ کیا جبکہ اگر حقیقت دیکھی جائے تو اگر کسی کو مال و دولت ملتا ہے اگرچہ مال و دولت جس کو بھی ملا اس کے لیے آزمائش ہے آزمائش تو ہے لیکن اس سے اگر مال و دولت ملا بھی تو کیا اس نے اس مال و دولت کو اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کیا نیک کاموں میں خرچ کیا رشتہ داروں میں سر رحمی کی غریبوں میں خرچ کیا یتیموں میں خرچ کیا مسکینوں میں خرچ کیا اچھا مل پاتا بولو خرچ کیا اب میں پوچھوں گا کہ ریا سے خرچ کیا کہ اخلاص سے خرچ کیا کیا اس نے اس طرح خرچ کیا جس طرح وہ خود کہتا ہے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے مگر اس کا خرچ کرنا تو ساری دنیا جانتی ہے بلکہ اس کے خرچ کرنے کا تو اخبار میں فوٹو چھپتا ہے اس کے خرچ کرنے کا تو میگزین میں چھاپا جاتا ہے اس کے خرچ کرنے کو تو اس کو نوبل انعام ملتا ہے اس کو چار آدمی اور پچاس آدمی میں باقاعدہ اس کی شہرت ہوتی ہے تو اگر اسے خرچ کیا اور خرچ بھی اگر اخلاص سے کیا تو مدینہ مدینہ اور اخلاص کیا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا کے سوا کسی اور کی خوشی کو شامل نہ کرے محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے یہ الگ باتیں کسی کو دے گا وہ خوش تو ہوگا مگر وہ خوشی کرے کس کے لیے اللہ کے لیے دیکھیے صدیقی اکبر عبدی اللہ تعالیٰ عین اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور اللہ تعالیٰ خود ان کے خرچ کرنے کی تعریف قرآن میں فرماتا ہے اللہ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان کو اتقا سب سے بڑا متقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غلاموں کو خرید کر آزاد کہتے تھے اور خود سرکار صلی اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں کیا کچھ پیش نہیں کیا اور ایسا مال خرچ کرتے آقا صلی اللہ وسلم کی بارگاہ میں کہ خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے اور کتابوں میں ملتا ہے اس طرح کا ارشاد کتابوں میں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مال کو یوں خرچ کرتے تھے جیسے اپنے مال کو خرچ کیا جاتا ہے اتنی مطلب کہ اپنایت اتنی محبت اور ایسا خلوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مال خرچ کرنے میں تھا اور خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ جس قدر صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا اللہ تو اخلاق کے ساتھ اب خرچ کیا تو کیا اخلاق کے ساتھ کیا کوئی ایک ایسا صدقہ ہماری زندگی میں ہم کو یاد ہو کہ جو میں نے اللہ کی راہ میں کیا ہو اور اسے میرے اور میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا ہو آپ بولو گے اکاؤنٹنٹ کو تو بتانا پڑتا ہے حساب دینا پڑتا ہے تو اکاؤنٹینٹ کو بتانے کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کی جے جی پی خرچی کے اکاؤنٹنٹ کو بتاتے ہو میں نے فنہ جگہ پہ جا کے یہ کام کیا فلاں جگہ جاؤ یہ کام کیا میں نے اتنا برگر کھایا میں نے اتنا بروس کھایا اتنا میں نے بچوں کو کھلونے دلا کیا ایک ایک چیز اکاؤنٹینٹ کو لکھواتے ہیں نہیں تو یہ کو لکھوانے کی کیا ضرورت کہ میں نے اللہ کی مسجد میں اتنا پیسہ دیا ہے سبیل میں اتنا پیسہ دیا ہے یہ دعوت اسلامی والے آئے تھے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے یہ فلاں کام کو اتنا پیسہ دیا ہے اور مولانا بہت غریب آدمی تھا آئے تھا اس کو اتنا لکھ دینا اکانٹ ان کو بھی بتانے کی کیا حجت اگر ممکن ہے تو اکاؤنٹینٹ سے بھی چھپائیں ممکن ہے تو بیوی سے بھی چھپائیں ہاں بیوی شور سے نہ چپائے کیونکہ وہ شوہر کا مان لیتی ہے عموما ورنہ وہاں وس سے اور کافی خدشات پیدا ہوں گے مشورہ دے رہا ہوں تم ممکن ہو تو اپنی اولاد سے چکا ہے نہ بتائے کسی کو کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے یعنی میں ایک چوٹ کے لے کے رہی ہوں تو ہر کام اخلاق کے ساتھ ہونا چاہیے کیا ایک روپیہ ایسا یاد ہے ایک روپیہ ایک ایسا یاد ہے جسے میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور وہ میرے اور میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا ہو بلکہ جس کو دیا وہ بھی نہ جانتا ہو تو اس کو میں نے دیا ہے ایسا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ریاکاری ہو گئی یہ نہیں کہتا میں تو ایک اخلاق کی اعلی سے اعلی صورت بیان کر رہا ہوں میں کہیں کسی پر ریاکاری ہونے نہ ہونے کی تو کلام نہیں کر رہا میں تو اخلاق کی اعلی سے اعلی اچھی سے صورت بیان کر رہا ہوں کہ یہ طے ہے کہ جس نے کام میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا سواب اتنا ہی بڑھے گا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا جتنا خلوص زیادہ ہوگا جتنی رب کی رضا زیادہ ہوگی تو ایسے اخراجات کی طرف بڑے کہ جو آپ جانتے ہیں آپ کا رب جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ایون کہ آپ خود نہیں دینا چاہتے فار ایگزامپل آپ نے اپنے ڈرائیور کو بولا آپ نے اپنے ملازم کو کہا آپ نے اپنے نوکر کو کہا کسی کو بھی کہا یار فلاں کو دے کر تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ ذرا دے کر آ جاؤ اور یہ کسی اسلامی بھائی کی طرف سے یہ بھی کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میری طرف سے کسی کی طرف سے بیٹا یہ ذرا دے کر آ جاؤ بھائی گناہ کر کے بھی کیا کسی کو بتاتے جو گناہ کر کے کسی کو نہیں بتاتے اور نہیں بتانا چاہیے گناہ کا اظہار کرنا یہ بھی گناہ ہے. جو گناہ کر کے کسی کو نہیں بتاتے تو نیکی کہتے کیوں بتاتے جس طرح گناہ کو چھپاتے تھے نیکیا کیوں نہیں چھپاتے کتنے حج کیے یہ سب کو پتا کتنے عمرے کیے یہ سب کو پتا کتنا خیرات کی یہ سب کو پتا یعنی نیکیاں جتنی کی ہیں نا نیکیاں یہ یاد بھی ہیں اور پتا بھی ہیں اور بیان بھی ہیں روزانہ گناہ کتنی کے یہ یاد نہیں ہوتا روزانہ ایک نماز پڑھی یہ یاد ہے چار نمازیں نہیں پڑھی یہ بھول گئے روزانہ کوئی ایک آدھ نیکی کی وہ یاد ہے اور پورا دن گناہ کیا یہ بھول گئے یعنی یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ بندے کو نیکی کر کے یاد رہتی ہے صرف نیکی کر کے یاد رہتی ہے اور گناہ بھول جاتا ہے وہ جبکہ نیکی کر کے بھول جاؤ گناہ کو یاد رکھو کہ نیکی کی اللہ کی بارکاہ میں پہنچی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا پھر جس کے ساتھ نیکی کی اس سے ریوارڈ لینے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ازر کا تعلیم رہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا سوا بتا کرے گا اور ہم نے جو مال خرچ کیا جس پر خرچ کیا اللہ جانتا ہے ہم نے کس پر کیا خرچ کیا اور پھر خرچ بھی حلال سے کرنا ہے حرام سے نہیں کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے یہاں جب خرچ کرنے کی باری آتی بات آتی ہے تو ایک کانسپٹ کلیئر کر دو یاد رکھیے کہ بیوی بچوں پر بھی جائز طریقے سے خرچ کرنا اس کو حدیث پاک میں بہترین صدقہ کہا گیا ہے خالی باہر نہیں ایسا نہیں بیوی بچے آپ کے اس کو خرچے کو ترسیں اور آپ باہر سخی مشہور ہو بیوی بچے ایک ایک پائی کے محتاج بنے رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو اتنا دے دو کہ وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے اگر آپ کا مال آپ کے بیوی بچے خرچ کرتے ہیں تو آپ بیوی بی بچوں کو انسٹرکشن نہیں دے سکتے کہ بیٹا یہ جائز ہے یہ نہ جائز ہے غلط خرچ نہیں کرنا اور غلط خرچ کرنے پر ہاتھ نہیں روک سکتے آپ منع نہیں کر سکتے آپ بولو گھر میں لڑائے ہو گی اب اللہ کی نافرمانی مت کرو اللہ تعالی ان کے دلوں کو پھیرے گا البتہ میرے نیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں بات میں کر رہا تھا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تھا اور اس نے اپنے سارے مال و دولت کو گناہوں میں خرچ کیا آخرکار موت آ گئی اور موت اس کو لے کر چلی گئی اللہ تعالی سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کثرت مال و منال سے نواز کر بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقت المدینہ کی متبوہ پندرہ سو 1548 ہنڈریڈ پیجز پر مشتمل کتاب فیدان سنت جلد اول کے پیج نمبر 682 پر ہے صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر مبتلا معافیت کر دیتی ہے صحت کی نعمت اور دولت کی کثرت اکثر گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے لہذا جو حسین و شاندار یا خوب جاندار یا زبردست مالدار یا صاحب اقتدار ہو اس کو اللہ عزب وجللہ کی خفیہ تدمیر سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ حضرت سیدہ حسن بصری رشمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جس جی شخص پر اللہ تعالیٰ دنیا میں روزی میں خوب کثرت فرما بردار اولاد کی نعمت مال و دولت حسین صورت اچھی صحت منصب وضاہت عہدہ وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے خوش کرے مگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو یعنی یہ سب کچھ اسے ملے اور یہ ملنے کے بعد اسے یہ اندیشہ نہ ہو اسے یہ ڈر نہ ہو یہ فیلنگس اگر اس کی نہیں ہے کہ کہیں یہ سب کچھ آسائشیں جو مجھے مل رہی ہیں یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے خفیہ تدبیر آپ سمجھتے ہیں خفیہ تدبیر یعنی کب کیا ہو جائے آج یہ کل کیا ہو جائے ورسو یہ کل کیا ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو اچانک کافر ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں نا کفر بک دیتے ہیں اور کئی ایسے کافر ہوتے ہیں جو اچانک مسلمان ہو جاتے ہیں نا یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے کہ کب کس سے ایمان خلب کر لیتا ہے کب کس کو ایمان کی نعمت دے دیتا ہے کب کس سے کب کیا لے لے کب کس کو کیا دے دے یہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے جسے ہم نہیں جانتے اور امام زہابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کتاب القبائر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا خوف نہ رکھنا یہ گناہ کبیر آئے جو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا یہ گناہ کبیر آئے یعنی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا یہ لازمی ہے ورنہ گناگار ہوگا کہ کب کیا ہو جائے اور فتنوں کے تو زمانے کے ایسے روایتیں ملتی ہیں کہ انسان صبح مسلمان ہوگا شام کافر ہو جائے گا شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا اس قدر جلدی کل منقلب ہوگا دل بدلتا رہے گا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی آپ دیکھیے آپ رات کو کچھ پلاننگ کر کے سوتے ہیں فار ایگزامپل آپ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں یا فلاں پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کل ڈیل کر لینی ہے ڈیل کر لیں گے اور آپ چار دوست یا چار پارٹنر کمینمنٹ کر کے سو جاتے ہیں یار کل ڈیل کرنی ہے اوکے ٹھیک ہے صبح ملیں گے آفس اوورس کے اندر ڈیل کریں گے اب جب صبح اٹھتے ہیں آپ کو دس خیالات آتے ہیں جب آپ بیٹھتے کہتے ہیں یار سوچ لو یار میرے کو تو تھوڑا کھٹکا لگتا ہے ایسا نہیں کہ اپنے پھنس جائیں یہ دل بدلا دل بدلتا ہے کب کیا کرنی چاہتے ہیں کیا کر لیتے ہیں کیا دینے جاتے ہیں کیا کر لیتے ہیں فوراً قلب منقلیب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قلب کا منتقل ہونا قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بدلتا رہتا ہے قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں بدلتا رہتا ہے کبھی کیا سوچتے ہیں کبھی کیا سوچتے ہیں, کبھی کیا سوچتے ہیں کبھی کیا کھانے کا جی چاہتا ہے کبھی کیا کھانے کا جی چاہتا ہر وقت ارادے سوچ تفکرات بدلتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر جس کو اتنی آسائشیں جو میں نے بیان کیا وہ ملیں اور اس سے یہ اندیشہ نہ ہو کہیں اللہ تعالی کی طرف یہ جو آشائشیں مجھے ملی ہیں یہ کہ اللہ کی خفیہ تدبیر تو نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ لے تو ایسا شخص اللہ کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے خبردار اے مالدار خبردار اے سرمایہ دار خبردار اے صاحب اقتدار خبردار اے افسر عہدے دار رب رب عزیز و قدیر کی خفیہ تدبیر سے خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی جانی مالی یا حکومتی نعمتوں کے ذریعے ظلم تکبر سرکشی اور طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے اور کسا کسا یا خو خوب خوبصورت بدن اور مال و دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے اس ضمن میں حدیث نبوی ماہ آیت قرآن سنیے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سے تھر رہی ہے حضرت سیدنا اقباب بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جب تم دیکھو کہ اللہ عز وجل دنیا میں گناہگار بندے کو وہ چیزیں دے رہا ہے جو اسے پسند ہیں تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی پارہ ساتھ سورہ انعام آیت نمبر فورٹی ترجمہ کنزلیمان پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اب وہ آج ٹوٹے رہ گئے مفسیر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر نور ع میں فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گنا و محاسی کے باوجود دنیاوی راہتے ملنا اللہ کا غزب اور عذاب بھی ہو سکتا ہے اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گنا پر دلیر ہو جاتا ہے بلکہ کبھی خیال کرتا ہے گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے یہ نعمتیں نہ مل دی یہ کفر ہے یعنی گنا کو گنا تسلیم کرنا فرض ہے اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا کفر ہے کفریہ کلمات کی تفصیلات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقتد المدینہ کی پبلشڈ سکس نائنٹی ٹو پیجز پر کی کتاب کفریا کلمات کے بارے میں سوال جواب کو ضرور پڑھیے مزید فرمایا نعمت اور خوش ہونا اگر فخر فخر تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور طریقے کفار ہے اور اگر شکر کے لیے ہو تو بہتر ہے اور طریقہ صالحین ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں میں نے یہاں پر کچھ مال و دولت کے حوالے سے اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی اور بڑی ہی اس وقت ایک ڈرانے والی بات ہم نے سنی ہے کہ اگر بندہ دیکھے کہ یہ گناہ کے باوجود بھی مجھے سب کچھ مل رہا ہے یعنی ایک اللہ کی نا فرمانی کر رہا ہے ایک شخص شراب پی رہا ہے جوا کھیل رہا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے ڈرامے دیکھ رہا ہے ہم اس کو بدل بھی کرتے ہیں اور آپ کے یہاں جو بھی کلب وغیرہ ڈسکو وغیرہ ٹائپ کے جو بنے ہوئے دل مسلمان تو جاتے ہی ہیں اب غریب آدمی تو وہاں شاید جا نہیں سکتے افورڈ کیا کرے گا تو جو پیسے والا ہے وہ زیادہ تر جاتا ہے غریب آدمی کو بھی جانے کا جی تو چاہتا ہوگا جبکہ اس کی مدنی سوچ نہیں ہے مگر اس پیسے نہیں ہے جا نہیں سکتا تو ایک چیز تو تھی نا جس نے اس کو گناہ میں جانے سے روکا ٹھیک ہے اب پیسہ ہے مگر صحت نہیں ہے بیمار ہے ڈھال پڑا ہوا یہ سو تین بخار ہے کیا جائے گا نہیں جائے گا جی تو بہت چاہ رہا ہے کہ جاؤں پناہ جگہ دوست یا شادی ہے پارٹی ہے خوب گانے ہو رہے ہوں گے خوب شراب ہو رہی ہوں گی اس کمرے میں لڑکے جوئے کھیل رہے ہوں گے تاش کھیل رہے ہوں گے کہیں شطرنج کھیلے ہوں گے لڑکیاں بھی ہوں گی یہ بھی ہوگا یار چلو چلتے ہیں کیسے جاؤں یار بخار ہے بدن ہے درد ہے تکلیف ہے نہیں جا سکتا آخر اس بیماری نے آپ کو اس گناہ والی جگہ پہ جانے سے روکا اب نہ بیماری ہے نہ غربت ہے دولت بھی ہے صحت بھی ہے اور سوچ بھی نہیں ہے مدری سوچ بھی نہیں ہے وہ بھاگے گا گناہ کی طرف نتیجہ کیا نکلے گا اس لیے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ صحت اور دولت یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق فرمائے اور مال کے فتنے سے بچائے تو اب اس طرح یہ ملنا گناہوں کے باوجود جو ہم نے آیت کریمہ پڑھی سنی جو ترجمہ سنا جو اس کی وضاحت ہم نے سنی اس کو غور کیجئے کہ جو گناہوں کے باوجود اس کو وہ سب کچھ مل جسے وہ پسند کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ میرے لیے آزمائش نہ ہو اور یہ کہیں میرے لیے عذاب کا سبب نہ بنے بہت یہ ایک باریک یعنی بہت ہی ایک اہم ترین پوائنٹ ہے بہت اہم ترین بات ہے بہت اہم ترین مدنی پھول ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پلیز اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے یا مال و دولت ہمیں لینی ہے تو اس کے لیے جائز طریقہ استعمال کریں اللہ کا رسک اللہ کو راضی کر کے لیا جا سکتا ہے ہم اللہ کو ناراض کر کے اس کا رسک لیتے ہی ہم غلط کرتے ہیں مل تو وہی رائے جو ہمارے نصیب میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ ملا ہو جو آپ کے نصیب میں نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا جو میرا ہے نا وہ میرا ہی ہے میرا کوئی بھی نہیں لے سکتا جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے آپ کو کوئی بھی نہیں لے سکتا پاسبل ہی نہیں ہے کہ میرا حصہ آپ لے جاؤ اور آپ کا حصہ میں لے جاؤں اب جب یہ ہمارا زین بنا ہوا ہے اور یہ ہم جانتے ہیں کہ میرا حصہ مجھے ہی ملنا ہے تو میں جائز طریقے سے کیوں نہ لو کیا ضرورت ہے سودی کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے رشوتوں کے ذریعے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی ملاوٹیں کرنے کی خالی سیٹ لوگ نہیں کرتے پیسے والے نہیں کرتے نوکر بھی کرتے سیٹوں کو نوکر جتنی ڈنڈی مارتے کوئی بھی نہیں مارتا ہوگا ناجائز طریقے سے ڈنڈیا مارتے نا سیٹ نے بولا جا یہ دو پیٹرول بھرا کے لیا ہو گاڑی کے اندر وہ پیٹرول بھرانے کے لیے گیا ڈنڈی ماری سیکھ نے بولا ہزار روپے کا پیٹرول بھرانا آٹھ سو کا پیٹرول بھرایا ہزار کی پرچی بنائی پچاس روپے اس کو دیے ڈیڑھ سو روپئے جیل میں ڈالے اور بولا ٹھیک ہے موجہ اس کی ماض اللہ صبح ماض اللہ کیا یہ نوکر غریب لوگ بےمانی نہیں کرتے اصل میں مال اور دولت مال کی حوث سے نا یہ بےمانی کراتی ہے کیا امیر ہو کیا غریب ہو کیا فقیر ہو کیا کیوں کی ہو. مال کی محبت یہ بےمانی کرواتی ہے کہ مال آنا چاہیے اب کسی کو لمبا ہاتھ لگتا ہے کسی کو چھوٹا لگ جاتا ہے اب چوری روپے کی کرو ہزار کی کرو چوری تو چوری ہے تو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں مال کمانے والا بنائے اور اسے جائز جگہوں پر خرچ کرنے والا بنائے اب میرے محترم اسلامی بھائیوں اب جس کو پوچھو نا تو کہتا تو یہی ہے کہ میں حلال ہی کماتا ہوں کہتا یہی اب دیکھیں بزنس کمیونٹی ہے اس لیے میں ٹاپک بھی آپ ہی کے حساب کا لایا ہوں کہتا یہی ہے کہ میں حلال کماتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں حرام کسی دکان پہ جا کے پوچھو کہ گوشت حلال ہے حرام ہے تو بول دے گا تو نہیں کہ حرام ہے وہ یہی بولے گا حلال ہے میں وہ حرام بیچتا ہوں مگر اس کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا بیچارے کو کہ حرام اور حلال گوشت کیسے ہوتا ہے نا کیسے نہیں ہوتا ہمارے یہاں بہت پرابلم ہے یہ ہمارے ان دیگر ممالک میں ایون کے بعض عرب کنٹریز میں بہت پرابلم ہے گوشت امپورٹ ہوتا ہے یا پھر غیر مسلم کاٹتے ہیں یا غیر مسلم کے ہاتھوں سے بہت سے مسائل ہیں اب یہ ٹاپک الگ ہے البتہ اب اگر تو بزنس مین سے پوچھو کو کاروبار کرنے والے سے پوچھو یا نوکر سے پوچھ لو جو بھی روزگار کماتا ہے حلال کماتے ہو آرام ہر کوئی یہ بولا کہ میں حلال کماتا ہوں اب اس کو جب پوچھا جائے کہ اچھا بچاؤ بتاؤ کہ بزنس کا علم سیکھا تجارت کا علم سیکھا تجارت کیسے کی جاتی ہے جس کو بے اور شار کہتے ہیں وہ کہتے کیسے کی جاتی ہے بابو جیسے بال صاحب جیسے کرتے تھے میں کرتا ہوں جیسے سب کے ساتھ کاروبار کرتے تھے میں نے بھی ایسے ہی کاروبار کیا تو ان, ان کا ساتھ کاروبار کرنا اس بات کی علامت ہو رہی ہے کہ آپ کو کاروبار کا قلم آتا ہے کئی ایسی کنڈیشنس ہیں کئی ایسے کمینڈمنٹس ہیں جس کے کرنے سے ہماری وہ ڈیل شرکن طور پر ناجائز ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے آپ نے محنت ہی کی ہے آپ نے کاروبار ہی کیا ہے آپ نے دیل ہی کی ہے جوا کھیلنے والا بھی تو محنت ہی کرتا ہے نا کیا کرتا ہے پسینے کے پسیینہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نکلے گا کتنا بڑا رسک کھیلتا ہے جوا کھیلنے والا یہ بھی تو آپس میں رضامندی سے کھیلتے دبل سے تھوڑی کو بٹھا تھا جا کھیلنے کے لیے تو ہر کوشش کرنے والا ہر محنت کرنے والا ہر رسک کھیلنے والا کیا ضروری ہے کہ حلال ہی کم آئے گا ہلال تو وہی ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے حلال کیا اس کو سیکھنا یہ تاجر پر اس کی ضرورت کے مطابق فرض ہے فرض نہیں سیکھے گا تو گناہ گناگار ہوگا فار ایگزامپل اگر کوئی انڈسٹریل ہے تو اس کو اپنی انڈسٹریز کے جو بھی شرعی احکام ہے وہ سیکھنے فرض ہیں فار ایگزامپل کہ کوئی زمیندار ہے کسان جیسے کہ زراعت کا کام کرتا ہے ایگریکلچر بزنس ہے اس کا تو اس کو زم, داری اور زراعت کا علم سیکھنا فرض ہے اسی طرح کوئی نوکری کرتا ہے تو اس سے نوکری کا علم سیکھنا فرض ہے ادارے کا علم کوئی کار شو کا کام کرتا ہے کوئی ہول سیل کا کام کرتا ہے کوئی کاروبار بزنس کرتا ہے اپنے کپڑے کا کاروبار کرتا ہے کوئی یان کا کاروبار کرتا ہے کوئی بیڈ کا کاروبار کرتا ہے کوئی جو بھی کاروبار کرتا ہے اس کو اس کے کاروبار کا علم سیکھنا فرض ہے یہ یاد رکھیے گا اور بغیر علم کے آپ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں صحیح ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط ہو یا میں غلط ہو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے تو میں نہیں کہہ رہا نا کہ یہ غلط ہے کہ یہ صحیح ہے میں ایک جنرل نالج جرل بات اور اسلامک کانسپٹ جو ٹریڈنگ کا ایک اسلامک کانسپٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اگر میں بزنس کرتا ہوں میرے لیے ضروری ہے میں کہیں نوکری کرتا ہوں تو میرے لیے ضروری ہے ایون جیسے میری دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے میری جو ذمہ داری ہے دعوت اسلامی کی ہم چندہ بھی کرتے ہیں چندہ خرچ بھی کرتے ہیں ہم یہ بیان بھی کرتے ہیں سب کرتے ہیں نا اب بیان کرنے کا جائز و شرعی طریقہ کیا ہے یہ سیکھنا مجھ پر ضروری ہے ہم تنظیم کا کام کرتے ہیں ہم چندہ کرتے ہیں مدنی احتیاط آتے ہیں فنڈس آتے ہیں فنڈس کیسے لیا جائے گا فنڈس کیسے خرچ کیا جائے گا کہاں پر فنڈ خرچ کرنا جائز ہے کہاں پر فنڈ خرچ کرنا ناجائز ہے کیا غلط کام کریں گے تو تاوان آئے گا یعنی کہ پلے سے دینا پڑے گا بھرنا پڑے گا خود کہاں پر نہیں کہاں پر کیا یہ سب سیکھنا ہم پر لازم ہے فرض ہے کئی علوم ہم پر فرض ہیں ارے میں ٹریڈر نہیں ہوں اس وقت لیکن میں جس ذمہ داری پر ہوں یا میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کے شرعی تقاضے کیا ہیں شریعت اس کو کام کو کرنے کو کیا کہتی ہے مجھے لازمی ہے اچھا کاروبار سے بھی ہٹتے ہیں ان سب سے ہوتے ہیں شادی تو کرے تو نہیں خرچے ہر کوئی شادی کرتا ہے करता है بھاگ کرتا ہے اچھل اچھل کے کرتا ہے اب شادی کی تو شادی جب کرنے گئے تو شادی کا علم سیکھنا لازمی ہے اس میں جو چیزیں فرض ہیں اس کا علم سیکھنا فرض ہے یعنی اگر آپ نے علم نہیں سیکھا اور بغیر علم کے کے ساتھ زیادتی کی اور حرام کام کے مرتکب ہوئے تو وہ کام جو آپ کر رہے ہو جس سے شریعت نے اجازت نہیں دی حرام کام ہے اس کا علم سیکھنا فرض تھا تاکہ آپ حرام سے بچتے مگر یہ تو نہیں سکھا نا بیوی کے کیا حقوق ہیں یہ کبھی پڑا ہی نہیں ہم نے اتنا جانتے ہیں کہ بیوی کو بات ماننی چاہیے میری بات میں آدمی ہوں میں شور ہوں میں مرد ہوں میری بات عورت کو ماننی چاہیے اتنا پتہ ہے لیکن مجھے عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے کس چیز کے کرنے کے لیے اس کو کہنا ہے اور کون سا کام وہ کرے تو مجھے روکنا ہے نہیں کرنے دینا وتھ پاور وتھ پریشر نہیں کرنے دینا اللہ کی نافرمانی فرمانی نہیں کرنے دینی اگر وہ طہارت نہیں کرتی تو اس کو تہارت نہ کرنے پر شوہر اس کو مطلب کہ اس کو ڈانٹ سکتا ہے تو غصہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ مطلب کہ سخت رویہ اختیار کر سکتا ہے اگر وہ کسی غیر محرم سے پردہ نہیں کرتی بے پردگی کرتی اللہ اس کے رسو کی نافرمانی کرتی ہے شوہر سختی سے اس کو روک کے اس کو کہا جائے گا روک نہیں روکے گا تو شوہر گناہ گار ہوگا باوجود قدرت کے اس کو روکنا پڑے گا یعنی اگر وہ عورت پر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر اس کی اس بے پردگی پہ پر خوش ہے اس کے کمر پہ خوش ہے تو جتنے قدم چلتی ہے ہر ہر قدم پر شور کے لیے جانم ایک ایک گھر بنایا جائے گا ایک ایک جہنم کا اس کا مطلب کہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے جاننم میں وہ خوشی ہوں اپنے بیوی کی بے پردگی کے اوپر تو یہ علم سکھنا فرض تھا نا اسی طرح بیوی جب شادی سے پہلے لڑکی کو چاہیے تھا کہ شور کے حق سیکھتی اولاد کے حق سیکھتی یہ سارے بیان میں دو دن سے کر رہا ہوں لیکن ایک اسپیشلی جب بزنس کمیونٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو میں ان کے لیے ان کے مطابق بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بزنس مین بھی گھر تو چلا نا جنگل میں تو رہتا نہیں ہے بیوی بچوں والا ہی ہوتا ہے تو اس کو یہ فیملی میٹرز جو ہوتا ہے اس کا بھی علم سیکھنا جو فرض ہے وہ تو فرض ہے نا سیکھنا پڑے گا اور بزنس کا بھی علم سیکھنا پڑے گا اب یہ نہیں سیکھیں گے تو گناگار ہوں گے اور سیکھنے کے لیے کتابیں مقصد المدینہ کی کتابیں مدنی چینل ہیں ڈیلی مدنی چینل کے اوپر آپ کے یہاں کے پانچ بجے تو یہ آپ کے یہاں پانچ بجے پاکستان کے سات بجے یہ لائیو سلسلہ آتا ہے جس کو قرآن شروع ایک گھنٹہ قرآن سکھایا جاتا ہے لائیو قرآن سکھایا جاتا ہے تو مدنی چینل کچھ ہی نہیں مدنی چینل بہت کچھ دکھائے گا مگر آپ کو بے پردہ عورت نہیں دکھائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان آپ کو عورت کی آواز بھی نہیں سنائے گا آپ کو میوزک بھی نہیں سنائے گا آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں دکھائے گا کیا بولے یار ایڈورٹائزمنٹ آ گئی ہے نہیں بالکل اسموتھلی بیان نا مدنی پھول نیکی کی دعوت چل رہی ہوگی 24 آور آپ اسے کھولیں صبح اپنے گھر میں اس کو آن کریں دیکھیں اس کی آواز کی اس کو دیکھنے کی برکتیں لیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں آج جو اتنا بڑا پرابلم ہے معاشرے کے اندر کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ نے مدی چینل اطا کر دیا بیوی کے بغیر لوگ رہتے نہیں تھے یہ اللہ کا کروڑوں کرم ہے اللہ امیر سن کو سلامت رکھے جنہوں نے ہم کو مدنی چینر جیسی نعمت عطا کر دی اور یہ ہمارے گھر میں آ کر ہماری اور ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح کر رہا ہے اسلامی بہنیں بھی جو پردے کی حالت میں سن رہی ہیں اب یہ چند لوگ بیٹھے ہیں میں ان چند کو اگر یہ تصور کروں کہ یہ آپ چند نہیں ہیں آپ کئی ہزار بیٹھے ہیں تو کیا میں غلط ہوں کہ آپ چند نہیں بیٹھے ہیں یہ کئی ہزار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے ہر ایک کئی کئی لوگوں کو ڈیل کرتا ہے کئی کئی لوگوں سے تعلق رکھتا ہے بعض کے کئی کئی لوگ انڈر سپرویزن ہیں اگر آپ ہر ایک تک میسج کنوے کریں فرض علم سیکھنے کا گناہ سے بچنے کا نمازیں پڑھنے کا باحیا بننے کا اور اونلی مدری چینل دیکھنے کا کہ یار گناہ برے سلسلے میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب کیا گنا بڑی چیزیں دیکھنے کا کیا فائدہ آنکھوں کو حرام سے پور کرنے کا کیا فائدہ اب یہی دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے موت آگئی تو بھائی آپ کو شاید ایسے واقع کبھی کسی نے سنے کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی دیکھ رہے تھے اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا کبھی سنا ہے کسی کا واقعہ آپ نے کس نے سنا ہے تو اب جس کو ہارٹ اٹیک ہوا کیا وہ سوچ کے بیٹھا تھا کیا ٹی وی دیکھتے دیکھتے مرنے کا اپنے کو وہ پلیننگ کے ساتھ بیٹھا نہیں تھا بیٹھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے مر گیا ٹی وی دیکھ رہے تھے درخت بھائی اور بس کو خبر آئی اور شوق لگا اور مر گئے جھٹکا لگ گیا تو اب ٹی وی دیکھ کر بھی بندہ مرتا ہے ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھی آدمی مرتا ہے اب جب مرا تو کس حال میں مرا کیا گانے دیکھ کر مرا ناچ دیکھ کر مرا فلم دیکھ کر مرا کہ مدینہ دیکھ کر مرا کیا دیکھ کر مارا ان مدری چینل بھی دیکھتے ہیں موت کو ہے نا لیکن وہ بھی کیا مرنا ہوگا کہ مرے تو نیکی پر تو مرے گناہ پر تھوڑی پر مرے اچھا کام کرتے ہوئے مرے علم دین سیکھتے ہوئے مرے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مرے نا گناہ کرتے ہوئے تو نہیں نہ مرے یہ ہر وقت سوچ رکھیں کاروبار کرتے وقت بزنس پر بیٹھتے وقت کار میں بیٹھتے وقت ہر وقت یہ بات نوٹ کریں کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے اور موت اللہ مجھے اچھی حالت پر دے اللہ سجدے میں موت دے اللہ آقا کے گمبد خزرہ کے سائے میں موت دے ایمان پر موت دے اور مدین پاک میں آقا کے قدموں میں بقیہ پاک میں اللہ تعالیٰ مدفن حصہ فرما دے اللہ کرے ہمیں ایسا ہمیں ایسی مقدر ہمیں نصیب ہو جائے ہم سب کو ایمان اور آف کئے تو میٹھے مدینے میں موتا کریں اور ہمیں بے حساب معاف کر دے تو ابھی سانسے ہیں ماشاءاللہ ہم نے سنا بھی سنتے بھی رہتے ہیں اگر جہاں جہاں ہماری غلطیاں ہیں کوتایاں ہیں کمزوریاں ہیں ابھی دور کریں ابھی دور کریں امید مطلب اس کو لانگ فور لانگ نہ کریں یہ کوئی ڈیلے کرنے والا میٹر نہیں ہے یہ تو بہت امیڈیٹ سالو کرنے والا میٹر ہے امیڈیٹ سالو کرنے والا میٹر ہے اور اوور نائٹ اس کو حل کرنا چاہیے کہ میں گناہوں سے بچوں گا گناہ سے بچیں گے ان شاء اللہ نہیں کیوں میری زندگی گزارے میں نے جیسا بھی پہلے ہی بیان کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو رکھیں جو ضرورت کا تحت بیوی بچوں کو دینے کا ہے کہ وہ محتاج نہ ہو جائے رکھنا چاہیے اس کا میں انکار نہیں کرتا لیکن ہم نے تو جائیں گے تو یہ بہت کچھ رہے گا لیکن ہمارے کس کام کا پھر مرنے کے بعد بولے یار یا آگے بھیجے جب تو کام تو آتا اپنے کو تو وہ تو ٹائم نکل گیا نا اور آپ بولو گے اولاد بھیجے گی تو اس کا چانس کتنا ہے نہیں یہ آپ جان سکتے ہو آپ بولو گے آپ کی اولاد آپ کے پیچھے آپ کے وہاں سے مسجد بنائے گی مدرسے بنائے گی آپ کے نام آپ کے ثواب کے لیے خیرات کرے گی پیسے خرچ کرے گی اس کی امید کتنی ہے نہیں ہے آپ جانے اور آپ کی اولاد کا حال آپ کے سامنے ہوگا آپ کے گھر کا حال آپ کے سامنے ہوگا کہ میرے چھوڑے ہوئے مال سے میری اولاد گناہ کرے گی کہ نیکیا کرے گی یہ سب آپ اس کو ماں کو جان سکتے ہیں ہر ایک اگر اولاد نیک ہے اللہ کفایت کرے گا اگر اولاد بد ہے تو وہ ہمارے ماں سے ہم کو نقصان پہنچائے گی اگر اتنا دینا چاہیے اولاد کو بیوی بی بی بچوں کو کہ وہ محتاج نہ ہو کسی کا یہ یاد رکھیے گا یہ یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے اب یہاں بولو کہ صدیق اکبر انہوں نے سارا مال دے دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں ابو بکر اپنے گھر والوں کے کو چھوڑا ہے تو ارد کرتے آقا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا صلی اللہ تعالیٰ سے اسے سکتا یہ سوال آئے تو صدیق اکبر عبدی اللہ تعالیٰ یہ جس مقام صدیقیت پر تھے اور یہ جس مقام پر تھے ان کے لیے یہ سب چیز درست تھے یہ ان کا مقام تھا مرتبہ تھا آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے لیے ایک ایک سال کا راشن چھوڑنا ثابت ہے تو یہ کوئی غلط فیبھی نہ ہو جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جائز طریقے سے کریں وہ میں ساری ڈیٹیل دے چکا مال کے معاملے میں نیتوں کے معاملے میں اخلاص کے معاملے میں وہ ساری میں وہ بیان کر چکا اب ماں باپ کو دیکھیں ضرورت مند تو ان کو دیں اولاد روتی ہے تو اولاد تو دل کھول کے خرچ کرتے ہیں ماں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی خرچ نہیں کرتا رشتے داروں کو دیکھیں بہنوں کو دیکھیں بھائیوں کو دیکھیں خالہ کو دیکھیں پھپھی کو دیکھیں چچا کو دیکھیں کزنس جو قریب قریب کے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھیں جو ضرورت مند ہے ان کو دیں اس کے علاوہ نیکی کے کام اور ہیں اس پہ خرچ کریں مسجد بنائیں مدرسے بنائیں بیواؤں کی مدد کریں سب جائز طریقے سے اب ایسا نہیں کہ کوئی مطلب جوان بیوہ ہے اور اس کے سامنے گئے بیوہ کی مدد کرے بے پردگی کرو گے تو کیا مدد کرو کی؟ گے بیوہ کو دے بھی رہے ہو بیوہ کو دیکھ بھی رہے ہو تو جوان ہو یا نہ ہو پردہ تو پردہ ہے نا اور ایسے کوئی کام مت کرے کہ مطلب جس سے وہ بزار تو نیکی نظر آ رہی ہے لیکن اندر میں گناہوں کے سامپ بچھو اور نیتیں بد بھری ہوئی ہے اچھے طریقے سے کام اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم علم سیکھیں گے تو انشاءاللہ شاء بہت فائدہ ہوگا وہ مدنی چینل کا جو میں نے کہا کہ آپ صبح پانچ بجے آپ کے یہاں کے قرآن پاک سکھایا جاتا ہے تلفظ کے ساتھ آپ گھر بیٹھ کر سیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں مدنی قاعدہ آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے ہے نا مدنی قاعدے کو تو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے نا تو مدنی قاعدہ آپ لیں اور مدنی چینل پر بیٹھ کر صبح و قرآن سیکھیں پھر فرض علم سکھائے جاتے ہیں جو جو علم سیکھنا فرض ہے وہ سکھائے جاتے ہیں نو بجے تک ہمارا آپ کے یہاں پانچ پانچ سے چھ سات بجے تک آٹھ بجے, بجے تک تین گھنٹے دو گھنٹے علم اور ایک وہ بیان اور ایک گھنٹہ قرآن تین گھنٹے ہیں اور یہ صرف تیس شعبان تک ہے اس کے بعد ختم ہو جائے گا یہ یہ آپ کے لیے گھر بیٹھے اپارچونیٹی اب وہ کہیں نہیں جانا کسی مسجد میں اس طرح نہیں جانا کسی مدرسے میں نہیں جانا صرف گھر بیٹھنا ہے یہاں بیٹھے ٹی وی آن کریں بیٹھ جائیے نیکی کرنے کے موقع ہیں ابھی کتنا کر لو کر لو نیکی اور یہ تو سیزن آیا رجب شاوان کا نیکی کمانے کا اور رمضان مبارک انشاءاللہ نیکی کی فصل کاٹیں گے آپ کو تیس دن فیضان مدینہ باب المدینہ میں اتقاف کی دعوت دیتا ہوں ہمت کریں آئیے تیس دن فیدان مدینہ میں امیر ہے سنت حضرت کے ساتھ احتقاب کریں گے یعنی ان کے منعان اور سب کچھ سنیں گے آپ جو مدی چینل پہ دیکھتے بھی ہیں فیدان مدینہ میں کسی رونق ہوتی ہے اب بھی آگے رونق کے اندر کس نے روکا ہے کافلوں میں سفر کریں تین دن ہر مہینے کافلوں میں سفر کریں نماز غسل وضو انشاءاللہ شاء اللہ آپ دیکھیے گا کیسا درست ہوتا ہے تین دن صرف تین دن. روزانہ فکرے مدینہ کریں مدنی انعامت پر عمل کریں گھر دیکھیں یہ کام چند کیے جا سکتے ہیں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یقین مانیے آپ کے اندر تبدیلی نہ ہے تو آپ مجھے کہنا آپ کو سکون راہت پرت گھر میں سکون میاں بیوی بی میں سکون اولاد کا سکون کاروبار میں سکون نہ ملے تو اب کہنا کہ یار یہ کیسا فارمولہ دیکھے گا تو ان ایسا مدنی فارمولا ہے اگر آپ نے صحیح طور اس فارمولے پر عمل کیا انشاءاللہ شاء آپ کو دنیا میں بڑا سکون نصیب ہوگا اور جو بےچینی آئے گی نا وہ بےچینی یہ آئے گی کاش میں جلدی مدینہ چلا جاؤں یہ مدینے کی بے چینی آئے گی اور یہ بےچینی دعوت اسلامی کے ماحول میں تقسیم کی جاتی ہے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراری یوں نہ کبھی کرارا تو ان شاء اللہ مدینے جانے کی طڑف بڑھ جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفق عطا فرمائے میں صاحب خانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو جمع کیا ہمیں دعوت دی ہم آئے بیٹھے نیکی کی دعوت ہوئی میں امید کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالی اس کام کا انہیں خوب اجر عطا فرمائے ان کی اور ہم سب کی مفرت کا ذریعہ بنائے اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایسے کام آپ بھی اپنے گھر میں کریں انشاءاللہ شاء آپ کو دعوت اسلامی کا ماحول ملے گا جسے انہوں نے کیا آپ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ میں بھی کروں گا وہ کہیں میں بھی کروں اب کیا ہوگا کہ آپ اپنی اپنی جو بھی اپروچیز ہیں ان کو جمع کریں گے انہوں نے اپنی طاقت سے جمع کیا جو آئے آئے جو نہیں آئے مجبوری ہوگی مگر دعوت دی ان کو دعوت دینے کا اللہ نے جب تو ثواب ملے گا اسلامی بھائی نے دعوت دی اسی طرح یہ کریں نیرو والے بیٹھے نیرو میں کریں گھر گھر جا کر کی دعوت ہے کوئی ارج نہیں ہے ہمارے فاروق بھائی ہیں ان کے والی صاحب ہیں انہوں نے دو تین دن خدمت کی اللہ ان کو اجرتا فرمائے ہمیں رکھا کھلایا پلایا سلایا بہت خدمت کی انہوں نے اللہ ان کو عطا کرے خدمت بھی کی شکریہ بھی ادا کرتے ہیں دیکھو یہ. کیسے لوگ تو آپ بھی کریں یہ موقع ہوتے ہیں آپ گھر میں بلائیں کسی کو مبلک کو بلائیں دعوت اسلامی والے کو انشاءاللہ شاء بھی پڑھیں گے تلاوت بھی کریں گے کوئی نیکی کی دعوت دیں گے اب آپ کے بلانے پر اجتماع کرنے پر کسی کا دل چھوٹکا گیا وہ نیکی کے راہ پر آ گیا آپ کا بھی وارے نیارے ہو جائیں گے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کی شرکت کریں یہ نہیں آئے گا وہ آئے گا یہ بیان کرے گا وہ بیان کرے گا کنزول ایمان مسجد میں آپ کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے جمعے راہوں مغرب کا عیشہ کے لیے تو بالکل فری ٹائم ہے مسجد میں نماز پڑھے مغرب کی بیٹھ جائیے بیان میں شرکت کیجئے زر جھکا کر بیان سنیے ذکر کیجئے دعا کیجئے عشاء پرے چلے جائیں کتنا ٹائم لگے گا ایک ڈیڑھ گھنٹہ بھی نہیں ہے اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پورے ہفتے کی پالش ہو جائے گی آپ کی اتنی مٹی چڑی ہوئی ہوگی انشاءاللہ شاء ڈیڑھ گھنٹے میں سب جھڑ جائے گی ایک جذبہ ملے گا ایک نیکی کا پرہیز کا اسلامی بہنیں کام کریں مدنی کام کریں اسلامی بہنوں میں کتنی بھی رہائیں اگر اسلامی بہنیں میری آواز سن رہی ہیں میں ان سے کرتا ہوں کہ تمہیں خاتون جلت ربی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ نصیب ہو اور پردہ نصیب ہو ساری اسلامی بہنوں کو تو آپ اس کے لیے کوشش کریں اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہیں کتنی بے پردگی ہے گھر گھر نیکی کی دعوت دیں بازاروں میں جاتی ہو شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہو یہ کرنے جاتی ہو وہ کرنے جاتی ہو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیکی کی دعوت دینے چاہیے فیضان سنوں کا درس دینے چاہیے اسلامی بہنوں کو با پردہ بنانے چاہیے یہ بے پردگی جسے روک گئی نہ ہمارا معاشرہ سدھارتا چلا جائے گا اس کے لیے اسلامی بہنیں اپنا کردار ادا کریں اسلامی بھائی اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ شاء اللہ مل جل کر کوشش کریں گے اللہ حمل کی عطا توفیقرمائے آمین بجائے صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم